لتج می مین بل مل منہ دلسول ہوں ولکھ نل اب او اب نم اخوان ہوں او آشی أَوْ ہوں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 جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں آپ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوئے نہیں پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان والے ہوں انہیں لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو راسخ کر دیا ہے اور ان کی تائید اپنی نصرت خاص سے کی ہے اور اللہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے وہی اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں آگاہ رہیے کہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کا ذکر کیے جانے کے بعد اب ان اہل ایمان کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کسی بھی حال میں اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ ایمان باللہ اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی اور مقصود عیسایت کریمہ سے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی دوستی سے ممانات میں مبالغہ ہے یعنی مومنوں کو کافروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ان کے ساتھ اختلاط سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے اور اس معاملے میں مومن کے دل میں ذرا سی بھی لچک نہیں پیدا ہونی چاہیے اسی بات کو مبالغے کی حد تک ذہن نشین کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے وہ اللہ کے دشمن تمہارے باپ بیٹے بھائی یا دیگر قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں؟ کیونکہ ایمان مومن سے تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے کسی طرح کا تعلق نہ رکھا جائے صورت عال عمران آیت 28 میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یوں بیان فرمایا ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرين اللہ نفسه مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے حافظ بن کثیر نے سعید بن عبدالعزیز وغیرہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ آیت ابو عبیدہ بن جراہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے میدان بدر میں اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جنہوں نے اس دن اپنے بیٹے عبدالرحمن کو قتل کر دینا چاہا تھا اور بن عمیر کے بارے میں جنہوں نے اس دن اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کر دیا تھا اور عمر بن خطاب کے بارے میں جنہوں نے اس دن اپنے ایک قریبی رشتہ دار کو قتل کر دیا تھا اور حمزہ علی اور عبیدہ بن الحارث کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے اس دن عطبہ شیبہ اور ولید بن اتباء کو قتل کر دیا تھا اللہ تعالی نے ایسے مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ اس نے ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیا ہے اور دنیا میں انہیں اپنی نصرت خاص سے نوازا ہے یعنی ان کے دشمنوں کو مغلوب کیا ہے آیت میں روح سے بعض لوگوں نے اللہ کی خاص مدد مراد لی ہے بعض نے نور قلب بعض نے قرآن بعض نے جبرائیل اور بعض نے ایمان مراد لیا ہے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے راسخ ایمان لوگوں کو دنیا میں ضائع نہیں ہونے دیتا اس کی نصرت و تائید ان کے ساتھ ہوتی ہے اور آخرت میں ان کا مقام جنت ہوگا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کا اللہ ان سے راضی ہو جائے گا ان پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل کرے گا اور وہ مومنین اپنے رب کی گنا گنمتیں پا کر اس سے خوش ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں یہی لوگ اللہ کی جماعت کے افراد ہیں اس کے عوامر کی اتباع کرتے ہیں اس کے دشمنوں سے قطال کرتے ہیں اور اس کے دوستوں کی مدد کرتے ہیں اور اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہی دنیا اور آخرت میں سعادت اور کامیابی پانے والے ہیں وب اللہ توفیق